الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على مشرف الأنبياء والوسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدرني عنه في ذلك الأمر بالإسهار صبح کی نماز نماز فجر افضل وقت کیا ہے پڑھاف है एक کہ اس میں اسپار ہے خوب روشن کر کے پڑھنا ہے یعنی موہر کر کے دوسری جانب شفافیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ تغیر جی؟ پڑھنا ہے شوق اور اشتما زیادہ کہ ہو چاہے اسکار میں ہو چاہے تغلیث جب کہ خود امام تحابی رحم اللہ کا مسئل یہ ہے کہ دونوں کو اس طرح جمع کیا جائے کہ غلط میں شروع کر کے یعنی ترلیس میں تاریخی میں شروع کر کے اس فار میں جا کر اسے ختم کرنا وہ کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے چوتھے نمبر پر جمع مذہب خود امام تحاویر ہے ملا کا ہے وہ یہ ہے کہ غلط میں شروع کر کے اس فار میں ختم کرنا تو یہاں سے آگے وقت روبیان ہو رہی کر یہاں آگے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں دلائل ذکر ممتا حاوی رحم اللہ نے اس بات پر کہ افضل کیا ہے تفریح میں شروع کر کے اس بات ختم کرنا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فتویٰ نقل کیا ہے جس میں وہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ خوب روشن کر کے تم کیا کرو فجر کو پڑھو اور خود ہی آپ کے سامنے آئے گا حضرت علی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آگے ہی آ رہا ہے آپ کے سامنے اسی کا حصہ ہے اس کے بعد دوسری جو بات کے اندر حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کبھی تو فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے اور کبھی کیا کرتے تغلیص میں پڑھتے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یعنی میں شروع کر کے اس میں جال کر ختم کرتے ہیں مسئلہ تو امام کہاوی کا مسئلہ کیا ہے تعلیم سینی تاریخی میں شروع کر کے اس بار میں مکمل کرنا ختم کرنا نماز فجر کو یہ افسر ہے کہ میں نے حضرت علی کو سنا وہ فرما رہے وہ کہہ رہے تھے یا قمبر یہ شاگرد ہے کا نام قمبر اور بعد میں اس کو تم کیا روشن کر حضرت علی علی اللہ تعالیٰ کبھی تو کیا کروں کبھی تو کیا کرتے فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے اور کبھی کیا کرتے تحریک میں اب کہتے ہیں فیاحتمن تغلی تغلیسن بل اشفار امام صحاوی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں اس بار کا استعمال ہے فیحتمل تغلی سرو بہا اس کو تغلیس میں یہ استعمال ہے کہ یقین تغلی کو بل اشفار کے یہ ایسی تغلیث ہوتی تھی کہ جو کو لیتی تھی کیا مطلب یعنی ایسے وقت میں شروع کرتے تھے کہ جہاں جا کر کیا ہوتا تھا جا کر خوب روشن یعنی تغلی میں شروع کر کے اس بار میں جا کر مکمل کرتے تھے اس طور کو تغلیث اور اسپار دونوں کو پا لیتے تھے یہ پہلی دلیل تھی جو کہ حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ کے فتح اردو وہ بھی کا عمل ذکر کیا یہاں تک فقب یہاں سے فاروق دلیل ہیں کہ ان دونوں کو جمع کرنا یعنی تفلیث اور اسفال کو اس میں پھر انہوں نے اپنے جو عام تھے کام دیگر ممالک میں دوسرے شہروں میں انہوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ہر کس کے نمبر میں کے کے سامنے ا گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت اور ان کے کتاواجات اور کام پیش کی طرح کبھی خالہ حد سنا فادم الله حدثنا ابن اسحامی قال اخبرنا ابو بکر معیشہ انا ابي حسين عن ابي حسين عن خراشه بن رقي نام کا بھی پڑھتے تھے اور ترغیب کے درمیان بھی سورت یوسف اور سوریہ یونس پڑھتے تھے اور کسارے مسانی اور مفسل پڑا کرتے تھے شاید. یہاں یاد گا اور ایسی ذہن کہ کبھی شکل نہ پائے قرآن کی اصطلاحات صورتوں کے حوالے سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو لیکن میں رکھے گا تب قرآن مجید کی جو صورتوں کی جو ترتیب ہے شروع سے لے کر آخر تک تو اس میں کچھ کچھ صورتوں کے کچھ کچھ نام دیے گئے ہیں خاص خاص صورتوں کو اور قرآن کو صورتوں کے اعتبار سے مختلف حصوں کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا ہے اس میں اس طرح صورتوں کا اعتبار کیا ہے کہ جو سب سے پہلی ابتدائی سات سنتے ہیں مثلاً ابتدائی سات جو بڑی صورتیں آ رہی ہیں ان سات بڑی صورتوں کو کہتے ہیں سگڑ تہوار سگڑ تہوار ٹھیک ہے جی پہلی سات صورتوں کو جی جو بڑی صورتیں ہیں ان کے بعد یعنی پہلی سات صورتوں کے علاوہ ان کے بعد جو صورتیں ہیں وہ بڑی صورتیں کہ جن کی آیات سو یا سو سے زیادہ آئے ہیں ٹھیک ہے وہ تقریباً گیارہ صورتیں بنتی ہیں پہلی سال کے بعد ابتدائی سال ان کے بعد جو گیارہ صورتیں آ رہی ہیں ان کو مہین کہتے ہیں دو سو سے میں جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ سات سوتے پہلے والی جن کو کہتے ہیں کے وال اور ان سات کے بعد وہ گیارہ صورتیں جن میں ایک سو سے زیادہ آیات ہیں ان کو کہتے ہیں مہین اور پھر ان گیارہ کے بعد ٹھیک ہے پہلے سات پھر اس کے بعد گیارہ گیارہ کے بعد جو بیس سورتیں ہیں ان بیس سورتوں کو کہتے ہیں قصار المسانی المسانی یعنی مسانی صرف مسانی سے تعبیر کرتے ہیں قصار المسانی کے ساتھ اس کے بعد المسانی لکھ لیجیے ٹھیک ہے تو یہ پہلے سات ابتدائی ساتھ بات اس کے بعد کی گیارہ صورتوں کو نہیں اس کے بعد کی بیس صورتوں کو کیا کہتے ہیں پساب المسانی یہ تقریباً بن جاتی ہیں کل اڑتیس صورتیں ٹھیک ہے یہ تقریبا جا پہنچتا ہے سورج خجرات تک ٹھیک ہے سورج خجرات سے لے کر آخر تک جتنی بھی سورتیں ہیں پھر ان کو کہتے ہیں محسلات لکھا نہیں آپ نے کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے ابتدائی گیارہ پھر اس کے بعد سو بیس سورتیں جن, جن کو کیا کہتے ہیں پھر صابر المسانی اور سب آوار سب تیوہار سب, سب, سب سے پہلے میں نے لکھا ہے پھر اس کے بعد سورہ خجرات سے لے کر یہ یعنی سورہ خجرات تک بن جاتی ہے تھرٹی سورتیں پھر سورہ خجرات سے لے کر صورت الناس تک کیا ہے سورت الناس تک یہ کیا جاتی مفصلات ٹھیک پھر مفصلات میں مفصلات کو آگے کے تین قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے دیوالی مفصل اور پھر ہے اوسات مفصل پھر تسار مفسل طوال مفسل اوسات مفصل تسار مفصل ٹھیک ہے مفسل کی پھر کتنی قسمیں ہیں تین کون کون سی طوال مفسل مفصل جی. محسل جی تیوالی مفصل کہتے ہیں سورہ خجرات سے لے کر سورہ خجرات سے لے کر سورج شاخ یہ تیوال مفصل کے رانی ہے سورج بروج سے لے کر سورج البیہ نظر اور سعودی مفسل اور پھر سرحب بینا سے لے کر اللہ آپ کو بلا کر سورت و ناشت کر کے سارے وہ فصل پھیلاتی ہے یہ پورے قرآن منفی سرتوں کو اس طرح کرتی ہے اور ان کے خاص خاص مان رکھے हैं ہیں چند چند سورتوں کے ابتدائی جو بڑی سال صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں سفید اور اس کے بعد کی گیارہ صورتیں ہیں جن میں سو سے زیادہ آتے ہیں ان کو مہین کہتے ہیں اور مہین پھر اس کے بعد کی جو بیس ہیں یہ یعنی گیارہ کے بڑی جو حجرات تک جا کر ناس تک, پھر حجرات سے لے کر تک کی تمام کو مفصلات کہتے ہیں لیکن اس کو پھر تقسیم کیا ہے تین قسموں میں مفصلات کو کشتی والی مفسل کیا آتی ہیں جو سورت الخرات سے لے کر سورہ بروج تک اور پھر اوسات مفصل سورہ بروج سے لے کر بھیا فقا کی کتابوں یہ ہو لیکن کم از کم یہ تو آپ نے ضرور فقہ کے اندر پڑھ لیا ہوگا دیوال مفسل اوسات مفصل کے سارے مفسل کہ امامت باب امام کے اندر پڑھ لیا ہوگا کہ امام کتنی کرا کر باب میں پڑا ہوگا آپ نے امام کون کون سی نمازوں میں جی تو اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے حضرت عمر فاروقی اللہ تعالیٰ سو یوسل فیما نہ جانے ان تینوں میں نماز پڑھا کرتے تھے وہ یا سورت یوسف و یونس کسان مسانی اور مفصل سرح یوسف سورہ یونس پڑھا کرتے تھے اس طریقے سے کسان مسانی یعنی کسان المسانی کون سی سورتیں جو پہلے سات کے بعد بیس اور گیارہ کے بعد جو آنے والی پھر بیس سورتیں ہیں جن کو کسان المسانی کہا جاتا ہے وہ سورتیں پڑا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ول اور مسلات میں سے بھی یعنی سورہ حجرات سے آگے بھی انہیں مختلف صورتیں آپ پڑا کرتے تھے حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ فخر تمام کہاوی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے کی سر اثار مروی ہیں تواتر کے ساتھ جو اس بات پر دعوت کرتے ہیں کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ کیا تھی یعنی خوب روشن تھا وقت کیا تھا یعنی روشنی خوب مس وقت خوب फैल चुकी थी जब आप नमाज से पालन करते थे देखिए जरा ये तरी चीजें तो उनके शरीयत आनी वो जो قال حدثنا جن قال حدثنا عن نافع ان مالك حدثنا شامل کہ اور وہ نبی نے وہ سمے اپ اللہ علیہ وسلم یہاں والے کہا دل لو ہی جنا میری نبی نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صلاهات الشرف کے پیچھے صبح کی نماز پکڑا ضد ہے تو آہستہ آہستہ مطلب ترتیل کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا نماز کے لیے نماز کے اندر اور وہ بھی ترکیب سے پڑھ رہے ہیں تو کہتے پھر تو یہی یہ ہو سکتا ہے کہ فجر طلوع ہوتی فوراً کھڑے ہو جاتے ہوں گے تو کالا جلدی نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی تھا ایسا ہی کرتے تھے جی ایسی آ رہی ہے کہ جو نماز سے تو وہ کہاں ہیں؟ یعنی خوب روشن کر کے نماز سے رہے تو اس وقت خوب ہے تو شروع زہرہ صاحب کی ہے جب خوب تاریخی غربی سے لوگ تھی اب یہ کالا کالا قال کالا محمد صاحب صاحبہ پال سورج طلوع ہونے، سورج کو طلوع ہونے کے قریب پایا قریب پانا طلوع ہونے کے قریب لوگ کہنے لگے کہ ہو گیا ہو گیا ہو تکمیل کر لیتے نہ پاتا قال حدثنا بن خراب کی بنی اور کی یہاں تک میں ایک رقم مسجد کی دیواروں کی طرف جدر جدار کے جمع ہے کہ میں yani, وقيل قال حدثنا جيرس قال حدثنا سفيان عن هشام بن عن عبد من بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا قتادة حدثني بسر بن تلكي قال بسر بن يوسف أرى استتدرم ما دي ضرورتت نہیں ہے نا نہیں تھا نہیں ہے استتدرم قال حدثنا محمد بن حزیمه قال حدثنا مصح المصموني ابراهيم قال حدثنا عماد بن زيد تم روز یا تو فضر کی نماز میں رہے ہیں عبداللہ کہ کی جگہ کا سورت یوسف پہلی رقت میں سور کہاں اور دوسری میں سور یوسر اور کہا وسلّی اور نے نماز پڑھائی اور انہوں نے انہی دونوں سورتوں کو کیا پڑھا نماز میں پڑھا جی ابھی کالا حدت روشن پڑا من فرج قال حدثنا یوز یوسف ابن علیہ مقالا حدثنا ابل احمد سیان عبی اسحاق عنا و عامر ابن مرد عنات الرحمن ابن عبی لیلہ صلی اللہ علیہ وسلم ابل احمد صلی اللہ علیہ وسلم ابل احمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عبی لیلہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر ابن خطاہ فجر کی نماز پر مکہ میں فقرات رکھا تلولہ یوسف حداب لہا و بیوظہ من الحزن فرق و قویم کہتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑی اور یہاں تک کہ سورج یوسف کس آیت تک پہنچے وہی آپ کو کھڑے ہوئے النجم پڑی سجادار اور سورت النجم کیا خیر میں سوچوں سجیدہ بھی ہے آخری آیت میں تو کہتے سجیدہ بھی کیا سب مقامہ پھر کھڑے ہوئے فکرا اور پھر پڑا رہا سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑی عیسائے تک وہی نہ ہو تک اور پھر دوسری رکعت میں سلت النظم پڑھی سلوۃ النجم کے آخر میں چونکہ سجدہ ہے تو اسی رکعت کے دوران سجدہ تلاوت بھی کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد واپس جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد آپ نے کیا سرحد شروع کر پائی و رقا آسندرا آگے اور ان کی آواز ت... آ... یعنی ترات کے ساتھ بلند بھی حتّا لو اتنی آواز کہ لو في احد اگر یعنی مکہ کی وادی میں کوئی نقل کرتے رقط میں اور تعالیٰ عن جب ہم نے رتم فاروق علی اللہ سے نقل کی, کی سامنے ذکر کی پھر ان قرارت اس, اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو خیر ہوتی تھی وہ کون سی ہوتی تھی ترتیل کے ساتھ اللہ امام کہ کہتے ہیں ہمارا خیال نہیں ہے مگر یہی کہ واللہ علم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ رتمر فاروق علی اللہ تعالیٰ بھی اور ترکیل کے ساتھ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ابتدا کب ہو؟, ہو اور انتہا کب ہو اسفار میں ہو یہ سبھی نہیں ہوتا تھا آپ کا نماز میں آپ کا نماز شروع کرنا اللہ مگر تاریخی میں اور نہیں آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے کی دوسری جس فاروقی کو بیان کیا اب اسی طریقے سے روایات فاروقی کا یہ حصہ ایک اور ہے قدار کا کہنا یہ دلیل نمبر تین ہے امام حافی کی کہ حضرت فاروق ایک تو ان کا اپنے عمل ذکر کیا تو انہوں نے اپنے جو نگران بنائے تھے جو گورنر بنائے ہوئے تھے علاقوں کے ان کو کیا حکم دیا دیکھیں ذرا ان کو بھی جو حکم دیا ہے وہ بھی ایسا ہی حکم دیا ہے کہ وہ کیا کریں فضر کی نماز یعنی تاریخی میں پڑھیں اور پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ تاریخی میں پڑھو لیکن کیا کرو لمبی ہو ٹھیک ہے کہ نہیں تو وہ کہہ کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ یہی مقصد تھا کہ تاریخی میں پڑھو لیکن قرآ کو لمبا کرو ظاہر سی بات ہے کہ میں شروع کر کے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ اپنے گورنروں کی طرف بھی یہی پیغام بھیجتے تھے لکھتے تھے على حدثنا يدي तुमने कहा قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قالته فاروق رضي الله تعالى عنه موسى اشعي الى حضرت लिखा ان صل لي فجر بسوار الصغد کی نماز قال بغلت نیا فرمایا قال اس نے میرا کہا اطنین القراءه کہ نہیں قراءت آپ نے نہیں, نہیں دیکھا کہا جب کیا ہوا یہ رات کو لمبا کرے ایسا نہیں کہا ضرور کہتے ہیں ہماری مراد بھی یہی ہے ہم بھی یہی اس سے مراد لیتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس فار غلط میں شروع کر کے کیا کریں اس فار میں شروع کریں جی اداری روایت کا وقت منہ اسی طریقے سے وہ روایات بھی اس پر دان ہے علاوہ کئی سارے ہوتے ہوئے تک پہنچی ہیں اور بھی نماز پڑھائی فقالوا ان الشمس تطلو كيف سرن فقرأ بذلك سوره علمران فقالوا لو كان الشمس تطلو كسور تنو होने के करीब हो गया فقال कहा फरमाया لو كلا لنت جنا غافلين अगर तुम हो जाता हमें غافل ना करता قال الحسن سيدنا سعيد و ما بي مريم قال اخبرنا ايعط قال حدثنا عبيد الله الحارث <سؤال> فجر کی نماز پڑائی اور جب آپ پلٹے یہ نماز پڑھ کر پڑھے ہوئے وہ جو نماز میں داخل ہوئے نماز کا آغاز کیے ہیں وہ فی وقت اشفار کا وقت نہیں تھا کیا تھا غلط کا وقت تھا ترغیب کی اس پر خوف یہ ہوا کہ سورج نہ ہو جائے یہ حاضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام صحابہ کی موجودگی میں ایسا ہوا قرب ہاں رسول اللہ اور وہ وہ سمانا تھا وکرس جی کا جو آپ کے, کے بہت قریب تھا ہی اور اکبر کے اس فیل پر کسی نے انکار نہیں کیا کسی نے منع نہیں کیا فضا لے کر دلیر نالا مطاب عاطم لبو یہ دلیر ہے کہ حضرت صدیق علی اللہ کی اتباع کر کے کہ یہ جو بات ہو رہی تھی وہی حضرت, حضرت عمر نے کیا من بارش کے بعد الگ دن پھر بلیہ حضرت حضرت عمر فاروق کو بھی موجود صحلۂ کرام کبھی بھی اس پر انکار نہیں کیا تھا پتا چلا کہ فجر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے کہ تغیر سے شروع کر کے صحیح وقت کیا ہے کہ اس مکمل کے ہا، ہا ایسی ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے فہرف اللہ کا وہ آپ صلی اللہ وسلم کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہی سمجھا جو آپ کا ہی فیل تھا صحابہ صاحب نے یہی اس کو نقل کیا ہے آپ کے سامنے کون سی دلیل چل رہی ہے دلیل نمبر چار ٹھیک ہے اب اس پر ایک شکار ہے شاید چلتے رہے گا سب کو سلام علیکم